اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ <وَالنَّوَى> اللہ تعالی دانے اور گسلی کو چیرنے والا چیز دانا تو ہم زمین میں بوتے ہیں زمین بھی اچھی ہو پانی بھی اچھا ہو کھاد بھی اچھی ہو دانے کی کوالٹی اور بیج کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہو مگر کئی دانے اس سے پودے نہیں نکلتے کئی دانے زمین میں مٹی بن جاتے ہیں تو دانے کو بیج کو گٹھلی کو چیر کر جو پودا نکلتا ہے اس پودے میں جان پیدا کرنے والا اور اس میں یہ طاقت دینے والا کہ وہ گٹھلی کو چیر دے اور زمین کو چیرتا ہوا اوپر تک آ جائے یہ طاقت دینے والا اللہ رب العالمین ہے یخرج الحی من المئی اللہ تعالی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے گٹھلی میں بظاہر جان نہیں ہے اب جو پودا نکل رہا ہے سائنس اس کو جاندار مانتی ہے انڈے میں بظاہر جان محسوس نہیں ہوتی لیکن اس سے جو چوزا پیدا ہوتا ہے وہ ہمیں چلتا پھرتا نظر آتا ہے وہ موخر جل میتی مین اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے مرغی زندہ ہے اور اس سے جو انڈا نکلتا ہے وہ بظاہر مردہ محسوس ہوتا ہے ذالی اللہ یہ اللہ رب العالمین ہے جس کی یہ شان ہے فن تو فکون پھر تم کہاں اوندے منہ جاتے ہو کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہو کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے فالق السباش اندھیرے کو چیر کر صبح نکالنے والا کون ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے کیا ہماری سائنس صبح کو پیدا کرتی ہے یا ہمارے ہاتھ صبح کو پیدا کرتے ہیں ہم جب سے پیدا ہوئے سورج کا نظام چل رہا ہے یہ سورج کے نظام چلانے والا اس کائنات کو بنانے والا اللہ رب العالمین وجہ اللہ کنن اور اس نے رات کو سکون کا گہوارہ بنایا کہ رات کی نیند بڑی ہی صحت کے لیے مفید ہوتی ہے دن میں کتنی بھی نیند کر لی جائے چاہے دروازے بند کر کے اندھیرا کر کے نیند کی جائے لیکن رات کی نیند کی برکتیں اور اس کا سکون الگ ہی بات ہے اور, اور چاند ایک مقررہ اندازے پر ہیں ان کا ایک نظام ہے نہ سورج اپنے نظام سے ہٹتا ہے نہ چاند اپنے مدار سے آگے پیچھے ہوتا ہے رالی کا تقبیر العزیز العلید یہ غالب علم والے رب العالمین کا مقررہ شدہ نظام ہے اس نے یہ نظام بنایا کہ ہمارے ہاتھوں نے بنایا اس رب نے بنایا تو کیا ہم اس رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں وہ الدی جہاں اعلی لقم اور وہی یہ ذات جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے لتاح کا دو بہا فی وہا تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے خشکی اور تری صحرا کے اور سمندروں کے اندھیروں میں تم راستہ تلاش کر سکو اس زمانے میں ایسا ہوتا بلکہ آج بھی ستاروں سے راستے کا تعین کرنے والے آج بھی موجود ہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ رات کو ستاروں کو دیکھیں آسمان پر اور بالکل لائٹ نہ ہو اندھیرا ہو ہمارے یہاں بجلی بھی نہ ہو تو اس وقت آپ دیکھیں گے تو آسمان پر لاکھوں ستارے آپ کو نظر آئیں گے ان ستاروں کے گروپس ہوتے ہیں اور مختلف وہ شکلیں اختیار کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ کسی کو مثال کے طور پر کراچی سے حیدرآباد جانا ہے اب ہمارے یہاں تو روڈ بنے ہوئے ہیں اور ڈائریکشن کا تعین ہوتا ہے کہ بس اس روڈ پہ چلیں گے تو آپ حیدرآباد پہنچ جائیں گے اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ قافلے ہوتے رات کے وقت کافلا نکلتا تو ماہرین انہیں سمجھا دیتے کہ دیکھو یہ ستارے کا گروپ تمہیں نظر آ رہا ہے تم اسی کی سیت میں چلتے رہو گے تو تمہاری وہ منزل آ جائے گی تو وہ رات میں راستہ بھٹکتے نہیں تھے انہیں زمین پر راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی وہ اوپر ستاروں کے گروپ کو دیکھتے رہتے اور وہ جو ایک ڈیزائن کا گروپ ہوتا اسی کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے وہ اسی کی میں جاتے اور اپنا راستہ پا لیتے فَاسْوَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ بے شک ہم نے آیتیں کھول کھول کے بیان کی اس قوم کے لیے جو جانتی ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وہی ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ پھر عارضی تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور پھر آرضی امانت رہنا ہے مستقر دنیا کا ٹھکانا اور مستق امانت قبر میں رہنا کہ زمین وہ امین ہے اور جب قیامت واقع ہوگی تو تمام مردوں کو زمین باہر پھینک دے گی قد فصول لقومی یفق بے شک ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے وہ الدی ان ضلع اور وہی ہے ذات جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا بتائیے کوئی دنیا کی طاقت بارش اگر اللہ تعالی روک دے تو کوئی ہے دنیا کی طاقت جو بارش برسا سکے اور اگر اللہ برسانا چاہے تو کوئی طاقت ہے جو اس کو روک سکے نہ سردی پر ہمارا کنٹرول ہے نہ گرمی پر ہے نہ ہواؤں پر ہے نہ طوفان پر ہے نہ سیلاب پر ہے نہ بارشوں پر ہے نہ زلزلوں پر کوئی کنٹرول ہے صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اطلاع مل سکتی ہے چائنا کے سائنسدانوں نے سانپ پر تجربات کیے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے سانپ کے ذریعے یہ بات سیکھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو وہ طاقت دی ہے کہ زمین کے اوپر ہوتا ہے ایک سو بیس کلومیٹر نیچے زمین کے جو چٹان ہلے تو سانپ اس کو محسوس کر جاتا ہے یہ چائنا کے سائنسدانوں نے یہ بات کہی کہ سانپ ایک سو بیس کلومیٹر نیچے تک زمین کی گہرائی میں اگر چٹانوں کی پلیٹیں ہلتی ہیں تو سانپ محسوس کر لیتا ہے اور چونکہ جو پلیٹیں ہلتی ہیں اس کے اثرات چار پانچ دن میں زلزلے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں تو چائنا کے دانوں نے کیا کیا کہ سانپ کے بلوں پر سرکٹ کیمرے اور اس طرح کے کلوز سرکٹ کیمرے لگائے اور وہ اب ان کا معائنہ کر رہے ہیں کہ جب غیر معمولی طور پر سانپ پریشان نظر آئے تو ہم زلزے کی پیشنگوئی پانچ دن پہلے کر سکتے ہیں لیکن آپ بتائیے کوئی یہ تو پیشنگوئی شاید کر لے کہ زلزلہ آنے والا ہے لیکن زلزلے کو کوئی روک سکتا ہے بارش آنے والی ہے ہو سکتا ہے اس کی پیشنگوئی درست ہو لیکن بارش کو آنے سے بھی روک نہیں سکتا اور اگر نہیں آ رہی تو لا بھی نہیں سکتا محکمہ موسمیات والے یہ تو بتا دیتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ ہے ہواؤں کا دباؤ ہے لیکن کبھی یہ غور کیا کہ ہوا چلانے والا کون دباؤ کو پیدا کرنے والا کون بادلوں کی حرکت دینے والا کون آسمان پر بادل ہوتے ہیں پیشنگوئیاں ہوتی ہیں کہ بہت تیز بارش ہوگی لیکن بارش کا ایک قطرہ نہیں برستا اور کبھی پیشنگوئی ہوتی ہے کہ متلا صاف رہے گا اور متلا صاف بھی ہوتا ہے بغیر بادلوں کے بسا اوقات بارش برس جاتی ہے تو بارش برسانے والا رب العالمینا وہی ہے ذات جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا فعق رجنا بھی نبات کل شہی پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر چیز کا اناج اور پیداوار کو پیدا کیا اناج، سب بارش کے سطح میں پیدا ہوتے ہیں کوئی کروڑ پتی آدمی بھی ہو یا کوئی ملک سپر پاور بھی ہو اگر چار پانچ سال کے لیے بارش بند ہو جائے تو وہ بھی بنجر اور ویران ہو جاتا ہے پھر ہم نے اس پانی سے سبزہ پیدا کیا نوخری جو مینو ہب بند بند وہ پودے پیدا ہوتے ہیں اور پودوں پر حبن کے معنی بیج دانے ایسے پیدا ہوتے ہیں موتارا کی بند جو ایک دوسرے پر چڑے ہوئے ہوتے ہیں کبھی آپ نے انار کو دیکھا ہو کبھی آپ نے پپیتے پر غور کیا ہو کس طرح بیج اور دانے جو ہیں ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح گندم کے پودے کو دیکھیں وہ مینن نخلی مین تل اور ٹہنی سے ہم نے پیدا کیے ہے کنوان بہت زیادہ گھنے خوشے گچھے کھجوروں کے کھجوروں کے گچھے ایک ایک ٹہنی پر کتنے کتنے گچھے لگے ہوتے ہیں یہاں پر عرض کروں کہ کل اون یہ جو لفظ قرآن پاک میں آیا من تل اس کو ذرا سمجھیے گا سائنسی طور پر تل آن شگوفے کو کہتے ہیں اور شگوفے سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی درخت کی ٹہنی کو دیکھیں گے اس ٹہنی پر پتے نکلتے ہیں ایک چھوٹی سی ٹہنی ہے باریک سی جس پر پتے نکل رہے ہیں تو ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے پتہ نہیں نکلتا بلکہ پھول نکلتا ہے وہ جگہ اگر آپ ٹہنی پر غور کریں تو وہ تالو نظر آتا ہے جس پر پتے نہیں اگتے بلکہ کلی اگتی ہے پھر وہ کلی پھول بنتا ہے اور پھول سے پھر پھل پیدا ہوتا ہے اب آپ سوچیں ایک ہی پانی ہے ایک ہی کھاد ہے وہ درخت بھی ایک ہی ہے اس کی ٹہنی بھی گرین نظر آتی ہے کہیں سے اللہ تعالیٰ نے پتوں کو پیدا کیا اور کہیں سے اللہ تعالی نے کلیوں کو اور پھولوں کو پیدا فرمایا وہ جنات من اعناب اور انگوروں کے باغات وہ زیتون اور زیتون رومان اور انار پانی کا کلر اور رنگ اور ذائقہ ایک کھاد بھی ایک سب کچھ ایک ہے مگر کسی پھل میں میٹھا رس ہے کسی میں کھٹا ہے کسی کا ذائقہ کیسا ہے کسی کی شکل و صورت کیسی ہے مشت و غیرہ متشا بعض چیزوں میں یہ آپس میں ملتے جلتے پھل ہیں اور بعض خوبیوں میں وہ الگ الگ ہیں اوم گرو الاسمری دیکھو ان درختوں کے پھلوں کی طرف غور کرو ادا اسمرا جب یہ درخت پھل دے ی <عِيه> اور جب یہ پھل پک جائے تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اس کی قدرت پر غور کرو فِي علی کم لیا يُؤْمِنُونَ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے ایمان رکھتی ہے وجا شُرَكَاءَ الْجِنَّ اللہ کے لیے ان کافروں نے جنات کو شریک بنا لیا وہ جنات کی پوجا کرتے ہیں یہ جو اصل میں دیوی اور دیوتا کا تصور ہے ہوتا کیا ہے بدھ کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے سرکس جنات خوش ہوتے ہیں اور بسا اوقات ان کے سامنے وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو دیوی اور دیوتا کی پوجا کر رہے ہیں یہ خوش ہو گئے ہیں اور ہمارے سامنے آ گئے ہیں یہ جنات ہوتے ہیں جو ان کو بے وقوف بناتے ہیں تو فرمائے یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے حقیقت میں ان جنات کی پوجا کرتے ہیں جو انہیں نادان اور بے وقوف اور احمق بنا رہے ہیں وہ خلق حالانکہ اللہ نے ان جنات کو پیدا کیا وہ خرق و لہو بنی نا وہ غیر علم اور یہ نادان لوگ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے وہ تصور کرتے ہیں گڑھ لیتے ہیں صبح اللہ تعالی اولاد رکھنے سے پاک ہے اطاع اماں یوسیفود اور وہ بلند و بالا ہے ان تمام باتوں سے کہ جو وہ گڑھتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں